رشن واشن فصل سے اہلا چا... ہو گیا تھا مختار طلاق المکرہ واقع اور مکرہ کی طلاق واقع ہو جاتی ہے وکیلا امام شافر رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک ہے کہ مقرہ جس پر زبردستی کی گئی ہو اس کی طلاق, اس کا طلاق دینا یہ واقعہ ہو جاتی ہے امام شاط رحمت اللہ علیہ کے وقلا ہو یقول و ہیں ہے ان نل اقرا میں لا يجامع کہ اختیار اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہوتا اور اختیار کے ساتھ ہی شری تفرخ معتبر ہوتا ہے بے خلاف بخلاف حاضل کے حاضر کہتے ہیں مذاق کرنے والا مذاق مختار ان سے تکلوم کیونکہ حاضر جو ہوتا ہے وہ تکلم بطلاق طلاق دینے کا تکلم کرنے میں مختار ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے غلانہ قصد قان فلاقی میں ہماری ہماری یہ ہے کہ واقعہ کرنے کا قصد کیا ہے اپنی منقوہ کو فی حال اہلیتی اپنی اہلیت کی حالت میں یعنی حل ہے اس چیز کا فلا يعراض قضيتہ دفعاً لحاجتہ اعتبارا بالطائعۃ استیہ اسکی ضرورت کو دور کرتے ہوئے تائے پر قرار کرتے ہوئے اس کا یہ قص خالی نہیں ہوگا انقضیت یہ اس کے فیصلے سے اس کے حکم سے اور یہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی دے رہا ہو خوشی سے اسی طرح اس کی بھی اعتبار اعتباری ہوگا اس کی ضرورت کے پیش نظر وہاں اور یہ حکم اس لیے ہے لانه عرف الشرين اس نے دو برائیوں کو پہچانا وقت ارى ابلهما رندرو میں سے جو آسان تھی اس کو منتخب کر لیا پسند کر لیا وهذا ايۃ القصد والاختیاری اور یہ ہی قصد و اختیار کی علامت ہے الا ان هو غیر راض بحكمه مگر یہ کہ وہ اس حکم پر راضی نہیں ہے مزاح کا غیر مخلم مفل اور یہ طلاق کے واقعہ ہونے میں مخل نہیں ہے یہ چیز اس کا راضی نہ ہونا زیلی جیسے کہ مزاق کرنے والا یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا کہ مکہ کی طلاق واقعہ ہوتی ہے حضرت الناق رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یعنی ایسا شخص جس کو زبردستی کسی نے روک لیا ہو ہوا کر لیا ہو اور اپنے طاقت کے بل بوتے پہ اسے یہ کرانے پر مجبور کر دیا کہ تو اپنی بیوی کو کہلاق دے یعنی زبردستی اسے طلاق لی جا رہی ہو مکرا جس کو مجبور کر دیا گیا طلاق دینے پر اور اگر نہ دی تو پھر اس کو مار جان سے مار دینے کی دھمکی دی جا رہی ہو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تجھے جان سے مار دیں گے اسے کہتے ہیں مکرا جس کو مجبور کر دیا گیا واقعہ ہوگی یا نہیں ہوگ نہیں وا ہوگی امام شاطح رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ طلاق دینا یہ ایک شرد ہے اور شہری تصورف جو ہوتے ہیں وہ اختیار کے ساتھ واقع ہوتے ہیں یعنی بندے کے پاس اختیار ہو بندہ مختار کل ہو اس کا تو کرنے پہ قادر ہو اس کے ساتھ اختیار کے ساتھ شہری تصرف ثابت ہوتے ہیں جبکہ مکرا کا اختیار روک دیا جاتا ہے مکرا اپنے اختیار کا مالک ہی نہیں ہوتا اور جب اپنے اختیار کا مالک ہی نہیں ہے اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو اس کی طلاق کا بھی اعتبار نہیں ہوگا اور وہ واقع نہیں ہوگا اس کے بے اگر کوئی انسان حاضر ہے انسی مذاق ٹھا کرنے والا اگر وہ مذاق کرتے وقت بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ مذاق کرنے والا جو کچھ اپنی زبان سے بولتا ہے وہ تکلم کا بات کرنے کا اختیار رکھتا اس کا مالک ہوتا ہے وہ اختیار کی حالت میں بولتا ہے لہذا اس کا اعتبار کیا جائے گا لیکن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کی دلیلی سلسلے میں یہ ہے کہ طلاق قدر و مدار اختیار پر نہیں ہے بلکہ اہلیت پر ہے کہ شخص طلاق کا اہل ہے کہ نہیں ہے اور مرد جو ہوتا ہے لامہ وہ و تلاق کا اہل ہوتا ہے سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جائے گی فرماتے ہیں کہ وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں اگر تو اہل ہے تو اس کا تصرف معتبر ہوگا اسے اختیار ہو یا نہ ہو. اور اس مسئلے کے اندر بھی چونکہ مکرہ طلاق کا اہل ہے طلاق واقع کر سکتا ہے چونکہ مرد ہے وہ اب اس کے پاس اختیار نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ تلاک کر چکا ہے پہچان لیا ایک برائی یہ دو برائیاں ایک تو یہ کہ بیوی کو طلاق اور دوسری برائی یہ کہ اس کی اپنی جان جا رہی ہے تو اس میں سے جو آسان کو لگا اختیار کر لیا تو اس کا اختیار بھی پایا جا رہا ہے اس نے اپنی جان جانے کی بنسبت طلاق دینے کو ترجیح دی طلاق اس نے دے دی تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ وہ اہل ہے اور دو برائی میں سے ایک کو اختیار بھی کر چکا ہے تو لہذا اس کی طلاق کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ بھی اس کی ضرورت کے پیش نظر ہے اس کی ضرورت کے پیش نظر اس کا خیال رکھتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی جی ہاں ضرورت کیا ہے اس کی جان بچ جائے کلیماتے تو اس کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے اس حکم کو مانا جائے گا اس اختیار کو قبول کیا جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی اللہ غیر و میں کا غیر مخلم بھی اللہ ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر راضی نہیں ہے بلکہ مجبوری کے تحت وہ اس طرح کر رہا ہے لیکن اس بات سے طلاق کے واقع ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جس طرح حاضل جو ہوتا ہے حاضل مزا کرنے والا وہ بھی کیا ہوتا ہے طلاق دیتا ہے پھر اس کے بعد طلاق کے واقع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد رو رہا ہوتا ہے او یہ میں نے کیا کر دیا یہ میں نے کیا کر دیا پھر آہو بکا کر رہا ہوتا ہے لیکن اب اس کی آہو بکا کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا کے رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں اسی طرح جو مکرا ہوتا ہے اس کی عدم رضا کا بھی کوئی فائدہ نہیں وہ راضی ہو یا نہ ہو بات ثابت ہو جائے گی تلاک واقع ہو جائے گی کیونکہ اس نے تلاک واقعہ کر کے بدلے میں اپنی جان بچا کر اس سے بھی زیادہ بڑا فائدہ حاصل کر لیا ہے لہٰذا اس کی طلاق معتبر ہوگی اس کو مانا جائے گا آگے دیکھیے مطالعہ شکران واقع اور نشے نشے میں مدہوش انسان اس کی طلاق واقعہ ہو جائے گی وقت القرخی اگر وہ نشے کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقعہ ہو جائے گی وقت القرخی القرفی و تحابی اللہ خاں یہ دونوں ہی احناف کے زبردست آئم خرام میں سے ہیں اور جن کے دلائل کو جن کے دلائل بڑے خبر اور مضبوط ہوتے ہیں ان دونوں کا پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ انقا نشے کی طلاق واقعہ نہیں ہوگی بہو احدر اور اقام شافی رحمت اللہ کے دو کولوں میں سے ایک کول یہی ہے کہ سکرام یعنی نشے میں مرہوش انسان کی طلاق واقعہ نہیں ہوتی صحت القصد دلیل اس کے اس لیے کہ قصب کا صحیح ہونا یہ عقل پر موقوف ہوتا ہے طلاق دینا یہ گویا دی کرنا عقل پر موقوف ہوتا, ہو ہوتا, ہوتا ہے اس کی تو عقل ہی نہیں ہوتی ختم ہو چکی ہوتی ہے بال بن جیوت دوا ہی جیسا کہ گویا اس کی عقل ظاہر ہو گئی بل بن جیوت دوا جیسے بھنگ پینے سے یا کوئی دبا وغیرہ اس نے اس طرح کے استعمال کر لی کہ اس سے اس کی عقل ختم ہو گئی تو لہذا جب اس کی عقل ہی ختم ہو گئی تو اب اس کا ارادہ طلاق جو ہے اس کو نہیں مانا جائے گا لہذا اس کی اطلاق واقع نہیں ہوگی ہماری دریل یہ ہے ان ظالبی سببن کا مرجا عقل ہے کہ عقل زائل ہوئی ہے ایسے سبب کے ایسے سبب کے ساتھ وہ معاشی جو معصیت ہے نا فرمانی ہے کا کام ہے فجو اہلا باقی حکمن فجو اہلا باقین حکمن, حکمن زجر اللہ لہذا عقل کو باقی مانا جائے گا حکمن زر الحو جی زجر و توبیخ کے لیے دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے اور اس کو بھی سزا مل جائے کہ ایسا کام نہ کرے لہذا عقل کو باقی مانا جائے گا کہ یہاں پہ عقل ضائع اس کی عقل سوری ہاں تو ایک ایسے سبب سے عقل ضائع ہوئی جو کہ معصیت ہے گناہ کا کام ہے تو لہذا یہاں پہ عقل کو باقی رکھا جائے گا ہوئی ہے کہ اس نے جانبوجھ کر ایسا کیا ہے اور یہ اس وجہ سے ہے تاکہ اس کو بھی ڈانڈ اپٹھو اور آئندہ کوئی بھی ایسا اقدام نہ کر سکے دوسروں کے لئے بھی یہ انسان عمرت کا نشان بن جائے تو بطور سزا کے اس کی عقل کو باقی مانا جائے گا اور اس کی دیو مطلعہ واقعہ ہو جائے جبکہ اوپر امام ایم کرفی رحمۃ اللہ علیہ امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ و امام شافر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ, قول یہ ہے کہ اس کو نہیں مانا جائے کیونکہ یہ زائر القل ہے لیکن یہاں پہ دیگر عناف رماتے ہیں کہ زائر القل نہیں بلکہ حکمن اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اس کی عقل کو باقی رکھا جائے گا مانا جائے گا کہ اس میں عقل تھی اس نے ایسا کیا ہے کہ اس وجہ سے تاکہ اس کو بھی ڈانٹ ڈپٹ ہو اور دوسرے بھی اس کو دیکھ کے اجرت حاصل کریں آئندہ ایسا کام نہ کریں. حتہ لو شروع آکل نقو لو نقو لا یا کون سا یہاں تک کہ اگر کوئی انسان شراب پی لیتا ہے فسو شراب بہت زیادہ پی لیتا ہے, پھر اس کے سر میں سخت درد ہوتا ہے. شراب پی اس, اس کی وجہ سے اس کے سر میں سخت درد ہوا ذالا حق لہو اس کی عقل زائل ہو گئی اب یہ عقل زائل ہوئی نشے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس شراب پینے کی وجہ سے جو اس کے سر میں سخت درد ہوا ہے اس کی وجہ سے اگر اس کی عقل ہو گئی ہوگئی نقول ہم بھی کہتے ہیں کہ لا لایا ہوں طلاق ہوں اب اس کی دی جی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اب سبب کوئی اور چیز بتا چکی ہے اس کی عقل کے ظاہر ہونے کا درد سر کی وجہ سے اس کی عقل ظاہر ہو تو ہم بھی نہیں مارتے اس کو طلاق لیکن صرف نشہ ہے خالی نشے کی حال میں طلاق بھی ہے تو اس کو سبب معصیت ماننے کے کہ گناہ غری کا اس نے کام کیا ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ دینے کے لئے اور دوسروں کو عبرت دکھانے کے لئے سبب سکھانے کے لیے اس کے طلاق کو واقع مانا جائے گا وَطَلَاقُ الْأَخْرَثِ واقعاً بِالْإِشَّارَةِ اللہ کے اخرص کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کے اشارہ کرنے کے ساتھ لِأَنَّهَا فَارَتْمَعُ یہ اشارہ ہی اس کے حق میں متعارف ہے مشہور چیز ہے کہ گنگا اشارہ ہی کیا کرتا ہے جب بھی کہ معاملہ طے کرنا ہو تو وہ اشارے سے بات کرتا ہے اور لوگ اس کے اشارے سے ہی اس کی بات کو سمجھتے ہیں لہذا اس کا اشارہ کرنے سے اس کی طلاق واقع ہو جائے گی قیمت مقام عباراتی تو اس کے اشارے کو عبارت یعنی الفاظ کے قائم مقام مانا جائے گا اس کی بات کے قائم مقام مانا جائے گا تقل ضرورت کے پیش نظر تو کر نہیں سکتا میں اشارہ ضرورت کے پیش نظر اس کے اشاروں کو ہی اس کی باتوں کے مقام مانا جائے گا سطح عدی کا وجوہ آخری ان شاء انشاءاللہ اور اس کے وجوہ کتاب کے آخر میں آئیں گے او شاء وطلاق و طلاق العمتان خانہ الرطن او خانہ اسی طرح کے طلاق دو دو طلاقیں ہوتی ہیں حرن کانا اس کا شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام ہو اور اسی طرح آزاد عورت کی طلاقین ہوتی ہیں حرن کانا زوجہ وغدن چاہے اس کا شوہر غلام ہو یا آزاد ہو وقال الشافی ورحمہ اللہ عدد صلاق معتبروں بحال رجال در قولی علیہ السلام صلاق کا عدد معتبر ہے آدمیوں کی حالت کے ساتھ نجیح قلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کی وجہ سے الطلاق بر رجال ورعجت بن لیسا تعلق مردوں کے ساتھ خاص ہے اور ایڈیت عورتوں کے ساتھ خاص ہے دیکھیے یہاں امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے عدد معتباؤ بے حالت مسئلہ یہ ہے کہ نزدیک عدد اور تعداد کے حوالے سے طلاق میں عورتوں کی حالت اور ان کی حیثیت کا اعتبار ہے امام شاخ رحمت اللہ علیہ ہاں تعداد کے سلسلے میں مردوں کی حالت اور ان کی حیثیت کا اعتبار ہے ہمارے ہاں عورتوں کی حالت اور حیثیت کا اعتبار اور امام شاط رحمتہ نزدیک مردوں کی حالت اور ان کی حیثیت کا اعتبار ہے وہ کیسے امام شاف رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر شوہر آزاد ہے تو تین طلاق کا مالک اور اگر غلام ہے تو دو طلاق کا مالک خواہ اس کی بیوی آزاد ہو یا غلام ہو اور ہمارے ہاں کیسے کہ اگر عورت آزاد ہے تو تین طلاق اور اگر باندھی ہے تو اس کو دو طلاق کی جائے ہمارے ہاں عورتوں کے ساتھ اس کا اعتبار ہے اور امام شاطر کے ہاں مردوں اعتبار ہے کہ اگر اس کے مرد جو ہے وہ آزاد ہے تو تین طلاق کا مالک ہے خواہ اس کی بیوی کو باندی ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی تین طلاق کیجیے گا اور دلیل دی طلاق کو جانے بل ولی ان صفۃ المالکیت کرامت اور اس وجہ سے بھی کہ صفۃ المالکیت یعنی مالک ہونا یہ کرامت معتبر چیزوں میں سے عزت والی چیزوں میں سے ہے والادمیہ تستعلیہ اللہ اور آدمیت جو ہے وہ کرامت کی مرتضی ہے یعنی اس کا تقاضا کرتی ہے و ہمارا الادمیہ فلفر اکمل اور آدمیت کا معنی آزاد آدمی کے حق میں کامل طور پر ہے واکثر مالکیت لہذا اس کی بڑی ہوگی ولیم طلاق العمت سلطان و عزت اور ہماری دہلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے باندی کے طلاق دو ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ محلیت کا حلال ہونا یہ نعمت ہے اس کے حق میں وَلِذِقِ اَسْرٌ فِي تَنْسِیمِ نِعْمِ اور جو غلامی ہوتی ہے اس کا نعمتوں کے آدھا آدھا کرنے میں اثر ہوتا ہے ازاد ورد کے حق میں ساری نعمتیں ملیں گی اگر باندھی ہے تو اس کو آدھی نعمتیں ہو جائیں گی مگر یہ کہ عقدہ جو ہوتا ہے وہ جز جز نہیںتح تو کامل دو رختے ہوں گے یعنی دو طلاق ہوں گی اور جو امام شاطی رحمت اللہ طلاق کا واقعہ کرنا مردوں کے ساتھ اوپر طلاق و کہا تھا کہ طلاق مردوں کے ساتھ ہاتھ اس کا مانا ہوتا ہے طلاق کا واقع کرنا مردوں کے ساتھ البقت یہ کہ یہاں پہ یہ مسئلہ بیان ہو گیا امام شافی رحمتہ اللہ کا مسئلہ کا مسلح نہیں پڑا اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کی روسی دری جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کسی بھی چیز کا مالک ہونا یہ ایک قسم کی کرامت ہوتی ہے ایک برتری فضیلت کی بات ہے اور آدمیت جو ہوتی ہے وہ اسی کرامت کا تقاضا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا اشارہ جیسے ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی یہاں کرامت کے لفظ آئے ہیں تو آزاد آدمی جو ہوتا ہے اس میں آدمیت کا مفہوم زیادہ ہوتا ہے تو صفت کرامت یعنی مالکیت کے اندر بھی اس کا حق زیادہ ہوگا تو چونکہ طلاق بھی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی ملکیت میں ہوتی ہے اس کا حق ہوتا ہے اس لیے شاطر فرماتے ہیں کہ اگر شوہر آزاد ہے تو وہ تین طلا کا مالک ہوگا غلام اور ہماری دلیل والی المحلیتی یہ بھی آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے گا کہ یہ بھی ایک باعث فخر بات ہوتی ہے عورت کے لیے بہرحال رکیت جو ہوتی ہے یہ آخری بات کرنے لگا ہوں رکیت جو ہوتی ہے وہ آ, نعمتوں کو نصف نصف کرنے میں اس کا اثر ہوتا ہے جی ہاں جس طرح کے آزاد آدمی چار شادیاں کر سکتا ہے غلام دو ہی کرے گا جی آزاد آدمی تین طرح کا مالک ہوتا ہے اولا دو کا مالک ہوتا ہے تو ریتیب جو ہوتی ہے ابدیت جو ہوتی ہے وہ نعمتوں کو نصب نصب کرنے میں باقی رہی ہے بات کی مام شاخ رحمتہ اللہ علیہ نے دلیل دی ہے حدیث سے اطلاق و رجال و عجد بن نساء تو اس کی تعبیل یہ ہے کہ جو اس کا ترجمہ یہ بڑھتا تھا کہ طالق مردوں کے ساتھ خاص ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ واقعی کرنا مردوں کے ساتھ ابدنی مولاک غلام نے شادی کی کسی عورت سے بھی ازنی اپنی مولا کی اجازت کے ساتھ وط الپا طلاق و اس اس کو طلاق دے دی وقا طلاق اس کو طلاق دینا واقعہ ہو جائے گا غلام کا ولاء یا قوم طلاق و مولاک والا مراتی ہی اور اس کے مولا کی طلاق واقعہ کرنا اس کی بیوی پر یہ واقعہ نہیں ہوگی کیوں اللہ مل کر نکاحی حق غلام دیے کہ نکاح مل کے نکاح یہ غلام کا حق ہے فیقون السقاط و تو اس کا اسکات کرنا بھی غلامی کی طرف سے ہوگا دول المولانا کی مولا کی طرف سے یہ بات ثابت ہوگی کہ چونکہ نکاح غلام نے کیا ہے اس لیے وہی مل کے نکاح کا مالک بھی ہوگا اور اسی کی دی طلاق واقع ہوگی اور یہ وہ ہم پیدا ہوئی ہونا چاہیے کہ جناب جس طرح غلام کے تمام امور کا مالک ہوتا ہے اس طرح وہ طلاق دینے کا ہی مالک ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ قاعدہ یہاں پہ نہیں چلے گا جو مالک ہوتا ہے ملک کے نکاح کا مالک ہوتا ہے طلاق کا اختیار بھی اسی کے بات ہوا کرتا ہے اور یہاں میں نکاح کا مالک چونکہ غلام ہے لہذا طلاق کا اختیار بھی اسی کو ہوگا اس کے مولا کے بھی ہوئی طلاق اس کی بیوی کو واقعہ نہیں ہو سکتی باب و ایک خان طالب اسے ان شاء اللہ پھر اگلا سبق ہم کل پڑیں گے